اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام انا خیر من هذا اللذی هو مہین ولا یکاد یوبین بلکہ میں تو اس موسیٰ سے کہیں بہتر ہوں جو حکیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا فلولا نہیںم پھر اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے یا اس کے ساتھ فرشتے صفے باندھے آتے تب اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور اس کی عقل اور اس کی عقل مار دی تو انہوں نے اس کی تات کی بلا شبہ وہی لوگ فاسق تھے فلما آسفونا تقمنا منهم پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو غرق کر دیا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ تو یوں ہم نے انہیں گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لئے عبرت کی مثال بنا, بنا دیا عبرت کی مثال بنا دیا وَلَمَّا ضُرِبَ بِبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم اس خوشی سے چلا اٹھی وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا ام أَمْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَا بَلْ هُمْ قوم خصمون اور انہوں نے کہا کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ انہوں نے آپ سے یہ مثال محض جھگڑے کے لیے بیان کی بلکہ یہ لوگ نرے جھگڑالو ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف ام ازراب کے لیے یعنی بل بلکے کے معنی میں ہے بعض کے نزدیک استفامیہ ہی ہے پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکنت کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ صورتہا میں گزرا پھر اس دورے میں اس دور میں مصر اور فارس کے بادشاہ اپنی امتیازی شان اور خصوصی حیثیت کو نمایاں کرنے کے لیے سونے کے کڑے پہنتے تھے اسی طرح قبیلوں کے سرداروں کے ہاتھوں میں بھی سونے کے کڑے اور گلے میں سونے کے طوق اور زنجیریں ڈال دی جاتی تھیں جو ان کی سرداری کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اسی اعتبار سے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اگر اس کی کوئی حیثیت اور امتیازی شان ہوتی تو اس کے ہاتھ میں سونے کے کڑے ہونے چاہیے تھے جو اس بات کی تصدیق کرتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے یا بادشاہوں کی طرح اس کی شان کو نمایاں کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہوتے پھر یعنی استخف احمد ابن کثیر اس نے اپنی قوم کی عقل کو ہلکا کر دیا یعنی انہیں بے وقوف بنایا اور انہیں اپنی جہالت اور ضلالت پر قائم رہنے کی تاکید کی اور قوم اس کے پیچھے لگ گئی پھر اصفونہ بیمانہ اسخونہ یا اغ سیلفن سیلفن کی جمع ہے جیسے خادامن خاد مطلب نوکر کی اور حرسن حارسن چوکیدار کی جمع ہے معنی جو اپنے وجود میں دوسرے سے پہلے ہو یعنی ان کو بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت اور مثال بنا دیا کہ وہ اس طرح کفر و ظلم اور علوم و فساد نہ کریں جس طرح فرعون نے کیا تاکہ وہ اس جیسے عبرتناک حشر سے محفوظ رہیں شرک کی تردید اور جھوٹے مابودوں کی بے وقاتی کی وضاحت کے لیے جب مشرقین مکہ سے کہا جاتا تھا کہا جاتا کہ تمہارے ساتھ تمہارے معبود بھی جہنم میں جائیں گے تو اس سے مراد وہ پتھر کی مورتیاں ہوتی ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے نہ کہ وہ نیک لوگ جو اپنی زندگیوں میں لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے مگر ان کی وفات کے بعد ان کے متقدین نے انہیں بھی معبود سمجھنا شروع کر دیا ان کی بابت تو قرآن کریم نے ہی وضاح واضح کر دیا کہ یہ جہنم سے دور رہیں گے انسن مبون سر امبیا آیت نمبر ایک سو ایک بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے کیونکہ اس میں ان کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا اس لیے قرآن نے اس کے لئے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ ماں ہے جو غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر اٹھانوے یقیناً تم اور جن جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہوں گے اس سے انبیاء علیہ السلام اور وہ صالحین نکل گئے جن کو لوگوں نے اپنے طور پر معبود بنائے رکھا ہوگا یعنی یہ تو ممکن ہے کہ دیگر مورتیوں کے ساتھ ان کی شکلوں کی بنائی ہوئی مورتیاں بھی اللہ تعالی جہنم میں ڈال دے لیکن یہ شخصیات تو بہرحال جہنم سے دور ہی رہیں گی لیکن مشرقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت مسیح کا ذکر ذکر خیر کر ذکر خیر سن کر یہ کٹ حجتی اور مجادلہ کرتے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قابل مدح ہیں درآں حال یہ کہ عیسائیوں نے انہیں معبود بنایا ہوا ہے تو پھر ہمارے معبود کیوں برے کیا وہ بھی بہتر نہیں کہ اگر ہمارے معبود جہنم میں جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام سلام بھی پھر جہنم میں جائیں گے اللہ نے یہاں فرمایا ان کا خوشی سے چلانا ان کا جدل ان کا جدل محض ہے جدل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جھگڑنے والا جانتا ہے کہ اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے لیکن محض اپنی بات کی پچھ میں بحث و تقرار سے گریز نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں <تصفح> وہ عیسیٰ تو صرف ایک بندہ ہے جس پر ہم نے نام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوتے وإنه نعلم فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم اور بے شک کو عیسا قیامت کی ایک نشانی ہے لہذا تم اس قیامت کے آنے میں شک نہ کرو اور تم میری پیروی کرو یہی سیدھا رستہ ہے وَلَا اور شیطان تمہیں راہ حق سے ہرگز نہ روک دے بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور جب عیسا کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو اس نے کہا تحقیق میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں اور تاکہ میں تم پر بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو ان اللہ هو ربی و رب مستقی بلا شبہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے فاختلف الاحزاب من بينهم فوين للذين ظلموا من عذاب يوم امين پھر انہی مطلب بنی اسرائیل میں سے جماعتوں نے باہم اختلاف کیا تو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے المناک دن کے عذاب سے ہلاکت ہے ال ينظرون الا الساعه أَن تاتيهم بغته وهم لا يشعرون وہ قیامت ہی کا انتظار تو کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پڑے جبکہ انہیں خبر تک نہ ہو اس دن متقین کے سوا تمام جگری دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے تم تہ تحزنون <تصفيق> انہیں کہا جائے گا اے میرے بندو تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہو گے اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف ایک اس اعتبار سے کہ بغیر باپ کے ان کی ولادت ہوئی دوسرے خود انہیں جو معجزات دیے گئے احیاء موطا وغیرہ اس لحاظ سے بھی پھر یعنی تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ زمین پر فرشتوں کو آباد کر دیتے جو تمہاری ہی طرح ایک دوسرے کی جانشینی کرتے مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کا آسمان پر رہنا ایسا شرف نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے تو ہماری مشیت اور قضا ہے کہ فرشتوں کو آسمان پر اور آسمانوں کو اور انسانوں کو زمین پر آباد کیا ہم چاہیں تو فرشتوں کو زمین پر بھی آباد کر سکتے تھے پھر علم بیمانہ شرطن علامت ہے اکثر مفسرین کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ان کا آسمان سے نظول ہوگا جیسا کہ صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے یہ نزول اس بات کی علامت ہوگا کہ اب قیامت قریب ہے اس لیے بعض نے اسے عین اور لام کے زبر کے ساتھ عالم پڑھا ہے جس کے معنی ہی نشانی اور علامت کے ہیں اور بعض کے نزدیک انہیں قیامت کی نشانی قرار دینا ان کی موجوزانہ ولادت کی بنیاد پر ہے یعنی جس طرح اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ان کی یہ پیدائش اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرما دے گا اس لیے قدرت الٰی کو دیکھتے ہوئے اکے قیامت میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے ان میں ضمیر کمرجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے پھر اس کے لیے دیکھیے عالِ عمران آیت نمبر پچاس کا ہاشیہ پھر اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیذ کی اور انہیں نعوذ باللہ ولد الزنا قرار دیا جبکہ عیسائیوں نے غلو سے کام لیا یا غلو سے کام لے کر انہیں معبود بنا لیا یا مراد عیسائیوں ہی کے مختلف فرقے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک دوسرے سے شدید اختلاف رکھتے ہیں کوئی انہیں ابن اللہ اور کوئی انہیں اللہ اور کوئی ثالث و ثلاثہ مطلب تین علاحوں میں سے تیسرا کہتے ہیں پھر کیونکہ کافروں کی دوستی کفر و فسق کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے اور یہی کفر و فسق ان کے عذاب کا باعث ہوں گے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے اور ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اس کے برعکس اہل ایمان و تقوا کی باہمی محبت چونکہ دین اور رضا الہی کی بنیاد پر ہوتی ہے اور یہی دین و ایمان خیر و ثواب کا باعث ہے ان سے ان کی دوستی میں کوئی انقتا نہیں ہوگا وہ اسی طرح برقرار ہے یا رہے گی جس طرح دنیا میں تھی پھر یہ قیامت والے دن ان متقین کو کہا جائے گا جو دنیا میں صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے جیسا کہ احادیث میں بھی اس کی فضیلت وارد ہے بلکہ اللہ کے لیے بغض اور اللہ کے لیے محبت کو کمال ایمان کی بنیاد بتلایا گیا ہے پھر اللہ تعیٰ فرماتے ہیں مسلم یعنی جو لوگ ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے ادلجن تم کم تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں خوشحال ہو کے طاف عليهم بصحاف من ذهب ما وتلذ وأنتم فيها خالدون ان پر سونے کی ان پر سونے کی رکابیوں اور ساغروں کے دور چل رہے ہوں گے اور اس جنت میں جس شے کو ان کے دل چاہیں گے اور ان کی آنکھیں متلز ہوں گی وہ موجود ہوگی اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے وَتِلْكَ الْجَنَّتُ الَّتِي بِمَا كُنتُم تعملون اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے فِيهَا فی ہے تم تَأْكُلُونَ اس میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے جَهَنَّمَ خَالِدُونَ بے شک مجرم لوگ عذاب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے لا يفتر عنهم وهم ان سے وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید پڑے رہیں گے الظَّالِمِينَ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے ونا اور وہ داروغے جہنم کو پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے وہ کہے گا بے شک تم تو ہمیشہ اسی عذاب میں رہو گے بلا شبہ ہم تمہارے پاس حق لائے تھے اور لیکن تمہارے اکثر لوگ حق کو ناپسند ہی کرنے والے تھے ام ابرم امرا فان مبرمون کیا ہیں وہ مطلب مشرکین نے مکہ نے کسی اقدام کا پختہ فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی قطعی فیصلہ کرنے والے ہیں ام يحسبون ان لا نسمع سرهم و نجواهم بلا ورسلنا لديهم کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کے ہم ان کی خفیہ باتیں اور سرگوشیاں نہیں سنتے کیوں نہیں اور ہمارے پیغمبر بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف ازواجکم سے بعض نے مومن بیویاں بعض نے مومن ساتھی اور بعض نے جنت میں ملنے والی حور ان بیویاں مراد لی ہیں یہ سارے ہی مفہوم صحیح ہیں کیونکہ جنت میں یہ سب کچھ ہی ہوگا تہبرون وہ فرحت و مسرت جو انہیں جنت کی نعمت و عزت کی وجہ سے ہوگی پھر صحافن صحفتن کی جمع ہے رکابی سب سے بڑے برتن کو جفنتن کہا جاتا ہے اس سے چھوٹا قسطن جس سے دس آدمی شکم سیر ہو جاتے ہیں پھر صحفتن قسطن سے نصف پھر مکیلاً ہے مطلب یہ ہے کہ اہل جنت کو جو کھانے ملیں گے وہ سونے کی رکابیوں میں ہوں گے بحال فتح القدیر پھر یعنی جس طرح ایک وارث میراث کا مالک ہوتا ہے اسی طرح جنت بھی ایک میراث ہے جس کے وارث وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزاری ہوگی پھر یعنی نجات سے مایوس پھر مالک داروغہ جہنم کا نام ہے پھر یعنی ہمیں موت ہی دے دے تاکہ عذاب سے جان چھوٹ جائے پھر یعنی وہاں موت کہاں لیکن یہ عذاب کی زندگی موت سے بھی بدتر ہوگی تاہم اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہوگا پھر یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا فرشتوں کا پہلی بات زیادہ راجہ ہے اکثر سے مراد کل ہے یعنی سارے ہی جہنمی یا پھر اکثر سے مراد و اعصع اور لیڈر ہیں باقی جہنمی ان کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے اس میں شامل ہوں گے حق سے مراد اللہ کا وہ دین اور پیغام ہے جو پیغمبروں کے ذریعے سے ارسال کرتا ہے حق سے مراد اللہ کا وہ دین اور پیغام ہے جو پیغمبروں کے ذریعے سے ارسال کرتا رہا آخری حق قرآن اور دین اسلام ہے پھر ابرامن کے معنی ہے اتقان و احکام پختہ اور مضبوط کرنا ان اطواب کے لیے ہے بلک کہ معنی ہے یعنی ان جہنمیوں نے حق کو ناپسند کیا بلکہ اس کے خلاف منظم تدبیریں اور سازشیں کرتے رہے جس کے مقابلے میں پھر ہم نے بھی اپنی تدبیر کی اور ہم سے زیادہ مضبوط تدبیر کس کی ہو سکتی ہے اس کے ہم معنی یہ آیت ہے سورۂ طور آیت نمبر بیالیس کیا یہ لوگ فریب کرنا چاہتے ہیں تو یقین کر لیں کہ فریب خوردہ خود کافر ہی ہیں پھر یعنی جو پوشیدہ باتیں وہ اپنے نفسوں میں چھپائے پھرتے ہیں یا خلوت میں آہستگی سے کرتے ہیں یا آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم وہ نہیں سنتے مطلب ہے ہم سب سنتے اور جانتے ہیں پھر یعنی یقیناً سنتے ہیں علاوہ ہی ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے الگ ان کی ساری باتیں نوٹ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ اِنْ كَانَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدُونَ فَأَنَا أَوَّلُ العابدين اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں ہی اس کی عبادت کرنے والا ہوتا سبحان رب السماوات والانض رب العرش عمّا عم يصفون آسمان اور زمین کا رب ہی عرش کا رب ہے ان باتوں سے پاک ہے جو بیان کرتے ہیں چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیجیے وہ اپنے باطل خیالات میں الجھے رہیں اور کھیل تماشے میں لگے رہیں حتیٰ کہ وہ اپنے اس دن کو پا لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا الحکیم الم <الْعَلِيمُ> اور وہی اللہ آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے اور وہ بہت حکمت والا خوب جاننے والا ہے وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَضِّ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُغْجَعُونَ اور وہ بہت بابرکت ذات ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کی بادشاہی ہے اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وانا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون اور وہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے سوائے ان کے جنہوں نے سوائے ان کے جنہوں نے حق کی گواہی دی اور وہ علم بھی رکھتے ہیں وَلَئِن سَألتَهُم مَن خلقَهُم اللَّهُ فَأَنَّا <يُؤفَكُون> اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے پھر وہ کہاں بہکائے جاتے ہیں وکیل ہی ربی وقیل له يا ربي ان هؤلاء قوم لا اس رسول کے اس قول کی قسم ہے کہ اے میرے رب بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون لہذا اے نبی ان سے افو در گزر کیجیے اور کہہ دیجئے سلام ہے پھر ان قریب وہ جان لیں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف کیونکہ میں اللہ کا متی اور فرما بردار ہوں اگر واقعی اس کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا مطلب مشرقین کے عقیدہ مشرقین کے عقیدے کا ابتال اور رد ہے جو اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے جس میں اس نے اپنی تنظیم و تقدیس بیان کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے جسے اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اور آپ نے بھی اللہ کے حکم سے اللہ کی ان چیزوں سے تنظیم و تقدیس بیان کی جس کا انتصاب مشرقین اللہ کی طرف کرتے تھے پھر یعنی اگر یہ ہدایت کا رستہ نہیں اپناتے تو اب انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیں اور دنیا اور دنیا کے کھیل کود میں لگا رہنے دیں یہ تحدید و تمبی ہے پھر ان کی آنکھیں اسی دن کھلیں گی جب ان کے اس رویے کا انجام ان کے سامنے آئے گا پھر یہ نہیں ہے کہ آسمانوں کا معبود کوئی اور ہو اور زمین کا کوئی اور بلکہ جس طرح ان دونوں کا خالق ایک ہے معبود بھی ایک ہی ہے اسی کے ہم معنی یہ آیت ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَبْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ سورہ انام آیت نمبر تین آسمان و زمین میں وہی اللہ ہے وہی تمہاری پوشیدہ اور جہری باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ بھی اس کے علم میں ہے پھر ایسی ذات کو جس کے پاس سارے اختیارات اور زمین و آسمان کی بادشاہت ہو اسے بھلا اولاد کی کیا ضرورت پھر جس کو وہ اپنے وقت پر ظاہر فرمائے گا پھر جہاں وہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق جزا و سزا دے گا پھر یعنی دنیا میں جن بتوں پیروں وغیرہ کی یہ عبادت کرتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارش کریں گے یا ہماری سفارش کریں گے ان معبودوں کو شفاعت کا قطن کوئی اختیار نہیں ہوگا پھر حق بعد سے مراد کلمہ توحید لا الہ اللہ ہے اور یہ اقرار بھی علم و بصیرت کی بنیاد پر ہو یعنی زبان سے کلمہ توحید ادا کرنے والے کو پتہ ہو کہ اس میں صرف ایک اللہ کا اسبات اور دیگر تمام معبودوں کی نفی ہے پھر دل سے اسے قبول کرے اور اسی کے مطابق اس کا عمل ہو ایسے لوگوں کے حق میں اہل شفات کی شفات مفید ہوگی یا مطلب ہے کہ شفاعت کرنے کا حق صرف ایسے لوگوں کو ملے گا جو حق کا اقرار کرنے والے ہوں گے یعنی انبیاء و صالحین اور فرشتے نہ کہ معبودان باطل کو جنہیں مشرقین اپنا شفاعت کا کنندہ خیال کرتے ہیں پھر وکیل ہی میں واو قسمیہ ہے اور معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول شک یہ قوم ایمان نہیں لاتی کہ قسم کے کافروں کے مقابلے میں ان کی ضرورت یا ضرور مدد کی جائے گی بعض مفسرین نے واو آتفہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا اطف میں الس پر ہے یعنی ولم وعلم ہی اللہ کے پاس ہی قیامت اور اپنے پیغمبر کے شکوے کا علم ہے پھر یہ سلام متارکہ ہے جیسے سلام الملبل جہلین سورہ قصص آیت نمبر پچپن تم پر سلام ہو ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے اور علوم سلم سر فرقان آیتمبر 63 میں ہے یعنی دین کے معاملے میں میری اور تمہاری راہ الگ الگ ہے تم اگر بعض نہیں آئے تو اپنا عمل کیے جاؤ میں اپنا عمل کیے جا رہا ہوں عن معلوم ہو جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون سمینری کرام یہاں ختم ہوتی ہے سورہ زخرف اور آغاز ہوتا ہے سورہ دخان کا تو سورت دخان ایک مکی صورت ہے اور اس کے آیات ہیں انسٹھ اور رکوع ہیں تین تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے حروف مقطع جن کی معنی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں والکتاب المبین قسم ہے واضح کتاب کی بلا شبہ ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا بے شک ہم ڈرانے والے ہیں فی ہے یفر و کل عمرین اسی رات میں ہر محکمۂ معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس رات میں یا اسی رات میں ہر محکمہ معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے خاص ہمارے حکم سے بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں آپ کے رب کی خاص رحمت سے بلا شبہ وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين جو اسمان اور زمین کا رب ہے اور ان کا بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہی وہ زندہ کرتا ہے اور وہی وہ مارتا ہے وہی وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا رب ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف لیلت لتن مبارکت بابرکت رات سے مراد شب قدر لئی القدر ہے جیسا کہ دوسرے مقام پر صراحت ہے القدر قدر آیت نمبر ایک ہم نے قرآن شب قدر میں نازل فرمایا یہ شب قدر رمضان کے عشر اخیر کے تاک راتوں میں سے ہی کوئی ایک رات ہوتی ہے دیکھیے صحیح البخاری حدیث نمبر دو ہزار بیس اور اللہ تعالی نے فرمایا شہر سورہ بکرا آیت نمبر ایک سو پچاسی رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا یہاں اس صورت میں قدر کی اس رات کو بابرکت قرار دیا گیا ہے اس کے بابرکت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو اس میں قرآن کا نزول ہوا دوسرے اس میں فرشتوں اور روح کا نظول ہوتا ہے تیسرے اس میں سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے چوتھے اس رات کی عبادت ہزار مہینے یعنی تریاسی سال چار ماہ کی عبادت سے بہتر ہے شب قدر یا لہلۂ مبارکہ میں قرآن کی نزول کا مطلب یہ ہے کہ اسی رات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا یعنی پہلے پہل اسی رات آپ پر قرآن نازل ہوا یا یعنی یہ مطلب ہے کہ لوہے محفوظ سے اسی رات قرآن بیت العزت میں اتارا گیا جو آسمان دنیا پر ہے پھر وہاں سے حزب ضرورت و مصلحت تیئس سالوں تک مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا یا اترتا رہا بعض لوگوں نے لئے مبارکہ سے شابان کی پندرہویں رات مراد لی ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے جب قرآن کی نثر سریح سے قرآن کا نزول شب قدر میں ثابت ہے تو اس سے شابان کی پندرہویں رات جسے لوگوں نے شب برات کا نام دیا ہے مراد لینا کسی طرح بھی صحیح نہیں علاوہ شابان کی پندرہویں رات کی بابت جتنی بھی ایسی روایات آتی ہیں جن میں اسے فیصلے کی رات کہا گیا ہے تو یہ سب روایات ضعیف ہیں جن سے قرآن کی اس نسل شریح کا مفہوم کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے پھر یعنی نظورِ قرآن کا مقصد لوگوں کو نفع و ذر شرعی سے آگاہ کرنا ہے تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے پھر یوف رقو یوف سلو یوف سلو ویوبین فیصلہ کر دیا جاتا اور ملائکۂ متعلقہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے حکیم بمعنی بیمانہ پر حکمت کہ اللہ کا ہر کام ہی باحکمت ہوتا ہے یا بمعنی محکم مضبوط پختہ جس میں تغیر و تبدیلی کا امکان نہیں صحابہ و طابئین سے اس کی تفصیر میں مروی ہے کہ اس رات میں آنے والے سال کی بابت موت و حیات اور وسائل زندگی کے فیصلے لوہ محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں بہوالے تفسیر ابن کثیر پھر یعنی سارے فیصلے ہمارے حکم و ازن اور ہماری تقدیر و مشیت سے ہوتے ہیں پھر یعنی انزال کتب کے ساتھ ارسال و رسول رسولوں کا بھیجنا یہ بھی ہماری رحمت ہی کا ایک حصہ ہے تاکہ وہ ہماری نازل کردہ کتابوں کو کھول کر بیان کرے اور ہماری یا ہمارے احکام لوگوں تک پہنچائیں اس طرح مادی ضرورتوں کی فراہمی کے ساتھ ہم نے اپنی رحمت سے لوگوں کے روحانی تقاضوں کی تکمیل کا بھی سامان مہیا کر دیا پھر یہ آیات بھی سورہ آراف کی آیت کی طرح سورہ آراف آیت نمبر ایک سو اٹھاون